حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے تھے نہایت فرما بردار تھے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار رہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مزیدار مذاق کیا تھا جو دوکان والے کے نام سے مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انہیں او دو والے کہہ کر پکارا تھا جس کے معنی فرما بردار ہیں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کے دو کان تو ہوتے ہی ہیں انہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام سلیم تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ مشہور صحابیہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے اور اسلام کی بڑی خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کا مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا تھا اور اس طرح مجھے ایک اچھا انسان بننے کا موقع ملا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کے سلسلے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات نیچے لکھے جاتے ہیں حضرت ام سلیم رض اللہ تعالی عنہا مدینہ کی رہنے والی تھیں ان کے شوہر کا نام مالک تھا حضرت ام سلیم رض اللہ تعالی انہا مسلمان ہو چکی تھیں لیکن ان کے شوہر مالک نے اسلام قبول نہیں کیا یہی مالک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے باپ تھے. حضرت انس تعالی ابھی بچہ ہی تھے کہ حضرت سلیم تعالی انہ نے انہیں کلمہ سکھانا شروع کر دیا تھا ان کے شوہر مالک نے بچے کو کلمہ سکھاتے دیکھا تو خفا ہو کر بولے ایک تو تم نے خود باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اب چاہتی ہو کہ یہ بچہ بھی بے دین ہو جائے حضرت ام سلیم رض اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ تو بھولا بھالا اور نادان بچہ چاہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. مالک مسلمان نہ ہوئے اسی حالت میں ایک بار سفر کو گئے اور وہیں کسی نے انہیں قتل کر دیا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا بیوہ ہو گئیں چونکہ بہت سمجھدار اور تندرست اور بہادر خاتون تھیں اس لیے بہت سے لوگوں نے شادی کا پیغام دیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا بچہ ابھی بہت کم عمر ہے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت اللہ سرج اللہ تعالی عنہ کی عمر دس سال کی ہو چکی تھی ام سلیم رض اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رض اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہترین انسان بنانا چاہتی تھیں انہوں نے سوچا کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا موقع ہو سکتا ہے چنانچہ وہ حضرت انس رض اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو بڑی محنت سے پالا ہے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اسے اپنے پاس نے ان کی بات مان لی حضرت انس عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے دین کی باتیں سیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام جس طرح کرتے وہ بھی انج اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے اور یاد رکھتے اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ کی پیروی کرتے اور پھر حضرت انس رج اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابیوں میں شمار کیے جانے لگے انہوں نے بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں جن کو مسلمان پڑھتے ہیں اور اسلام کا علم سیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اگر میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے یہ انتظام نہ کرتی تو میں بڑے گھاٹے میں رہتا